رضو اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تینوں گروپ اور تمام خرآن سامعین سب کچھ کرتے ہیں ہمارا سلسلہ ہے درس کتاب شریف میں سے درس نمبر چوبن فورٹی فائیو جو ہے آپ لوگوں کی عمر کام تک پہنچا رہا ہوں اس میں جو ہے ہماری باسیوات اس سلسلے میں ہے کہ فرض نمازوں میں دو سازوں کے درمیان یعنی جو قطع حفیفاتی ہے اور یہ قطع ہوا دو سازوں کے درمیان کمر سیدھا کرنا ہے واجب اور اس میں چھوٹی چھوٹی دعاؤں کا پڑھنا سنت تو اس ان دعاؤں کے بارے میں ہے تو زہر کی دعائیں آپ تک پہنچا دیا ہاں جی دور میں چار مختلف دعائیں بہت میں دعائیں تھیں قرآن دعائیں تھیں ابھی عصر کے جو ہے پہلے عہدے میں یعنی پہلی رکعت میں آپ سادے میں جائیں گے سدے سے سر اٹھا کر کمر سیدھا کرنا واجب ہے برادران گرامی خوراً گرامی اس بات کو آپ لوگ ضرور ذہن میں رکھیں پہلے سدے سے کمر سیدھا نہ کریں تھوڑا سر اٹھا کر سادے میں چلا جائیں تو یہ آپ کے نماز باطل ہے ہاں جی پہلے سیدھے سر اٹھا کے کمر سیدا کرنا تشدد کی مکمل حالت میں آنا واجب ہے پھر چھوٹی سی دعائیں پڑھنا سنتیں تو ان سننا دعاؤں میں سے عصر کی نماز میں پہلی دعا جو ہے پہلی رکعت کی دعا ہے جی پہلی رکت میں دو سردوں کے بیچ میں قودہ خفا میں جو دعا پڑی جاتی ہے وہ یہ ہے رب بنا آ منا فاخ بہت مختصر دعا ہے جی اے ہمارے رب ہاں جی رب مالک پر ونگار. ان معنی میں آتا ہے رب اور تربیت کرنے والے کے معنی میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے جیکجام ذات ہے تمام صفات کم السلے سے متصف ذات ہے لہذا وہ ہمارا مالک بھی ہے پروادگار بھی ہے رازق بھی ہے اور ہمارا تربیت کرنے والے بھی ہے ہمیں جس مقصد کے لیے خلق کیا اس مقصد تک پہنچانے والا بھی وہی پاک ذات ہے تو پاکستان اے ہمارے پروادگار ہیں ہم اشمی یا رب بنا ہے پھر یا کو ہٹا دیتے ہیں حضب کا یہ ہے اللہ کو ڈائریکٹ رب بنا کے مخاطب کرا دیا ہے تو رب بنا یہ ہمارے پروندگار آ منا ہاں جی آ منا اسربی صرف کے لحاظ یہ اس میں ہے دوسرا حمزہ الف میں بدلا ہے ہاں جی تو دو حمزہ جمع ہو جائیں عربی زبان میں ثقیل ہو جاتی ہے تو پھر یہ حمضے کو الف بدلنے سے اب جھٹکا نہیں آئے گا ہلکا پڑیں گے آ منا ہاں جی آ آ منا یو جو ہے اس کے معنی اعتقاد رکھنا یقین کرنا مطمئن ہونا ماننا ان معنوں میں آتا ہے تو ربنا آمنا یعنی اے اللہ ہم نے ایمان مان ہمیں یقین ہو گیا تیرے پاک ذات پہ تو ان جن چیزوں کو ماننا اور اعتقاد رکھنا ہم پر لازم قرار دیا اے اللہ ہم نے ان تمام چیزوں کو ہم نے مان لیا چونکہ یعنی لکھا ہے آمنا میں کن چیزوں پر ایمان لایا مراد ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جن پر اللہ تبار و تعالیٰ نے ایمان لانے کو ہمیں کہا تھا اس کا مختصر خلاصہ ایمان جو ہے امن تو ملاکت ہی وہ کتبی ہی وہ رسول ولیم اللہ کا ہاں اسی کو مختصر الحاظ فرمایا یعنی یا اللہ نے ایمان لایا تیرے پاک ذات پر یا اللہ نے ایمان لایا آسمانی کتابوں پر قیامت پر تمام انبیاء پر ہاں ہیں اور فرشتوں پر ان تمام چیزوں پر ہم نے ایمان لایا جن پر تو نے ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا ہمارے ساسی علیہ رحمان اور سرخاضے میں تعریباً اٹھائیس مہورت بان فرمایا جن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے تو یہاں پر بھی ہم جب آمن نہ کہیں گے اللہ نے ان تمام چیزوں پر ایمان رکھا ایمان لایا ان پر ہم نے یقین کیا ہاں جی جن پتوں نے ایمان لانے کا ہمیں حکم فرمایا ہے اعتقاد رکھا جن بتوں نے ہمیں اعتقاد رہنے کا حکم فرمایا تو رب نے ہمارے پروادگار ہم نے ایمان لایا ان تمام چیزوں کو جن پتوں نے ایمان لانے کا کہ ہمیں حکم دیا لہذا جو ہے ہم انسان نے ہم حدا کھارے لہٰذا فاغ فر اللہ اللہ دے ہم سے ہمارے گناہوں کو ہاں جی یق فاغ سے اس کے معنی فاخل بھٹ دے گناہ معاف کر دے چن بخش نہیں ہم گناہوں سے مربوط ہے لانا ہمارے لے یعنی اے اللہ ہمارے گناہوں کو بہت دے تو اس جملے کا مختصر جامع تجمیہ ہوگا اے ہمارے مالک اے ہمارے پروردگار یعنی اے ہمیں اصل منزل تک پہنچانے والے ہماری تربیت فرمانے والے پاغزات ہم نے ایمان لائے ہم نے مضبوط اعتقاد رکھا ان تمام چیزوں پر جس پر تو نے ایمان رہنے کا ہمیں حکم رکھا حکم فرمایا بس ہمیں بخش دے ہاں جی اور ہمارے گناہ معاف فرما اس مختصر دعا کا یہ ترجمہ ہے زینگر میں اس کے بعد دوسرے کو دے حفیفہ کے دعا دوسرے دوسرے قدم جب آپ سجدے میں جائیں گے سر اٹھائیں گے جناب بار بار بتا رہا ہوں سر اٹھانا کل کی حالت میں آنا مکمل کمر سیدھا کرنا واجب پھر اس دعاؤں کو پڑھنا سنت تو دوسری رقم میں جاب عصر کی سجے میں جائیں گے پہلی سجدہ کر کے سر اٹھائیں گے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے تو پھر اس سر اٹھا کے کمر پورا سیدھا ہونے کے بعد دوسری سجدے میں یہ دعا پڑھنا حکم فرمایا ہے البتہ کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں یہ دعا پڑھیں میرے کا بن جائے تو جامع ہے بہتر ہے وبنا کا پھر انا ربنا بنا کفر انّا سہ آتینہ ہاں جی رب بنا کفر انَََ سہ آتینہ رب بنا اے ہمارے پروگار نہ رب بھی آئے تو میرا پروگار آتا ہے نہ تو ہمارا یہ ضمیر ہے ہاں جی اس میں یا ربنا ہی یا کو حضر کیا ہے تو رب الگ لفظ سے نہ الگ لفظ ہے ہمارے کے معنی میں تو اے ہمارے رب اے پرو اے ہمارے مالک اے ہمارے پرورش کرنے والے یا میری منزل مسود پہنچانے والے پاکذات کب فر ان کا کفر کب فرق معنی ہے جی بٹ دینا گناہ کو معاف کر دینا ہاں جی ان معنی میں آیا کب فرق معنی مٹا دینے کے معنی بھی آیا گناہ کو معافی معافی دینا معاف کر دینا بس دینا تو کب بخش بس دے ہاں جی کافر اے اللہ بس دے معاف ہم سے بٹ دے ہم سے کیا چیز صحیح انا ہم سے ہاں جی ان اور نا دو نب ہم سے اے اللہ مٹا دے ہم سے کیا چیز دے ہمیں اور معاف کر دے ہم سے کیا چیز صحیح آتنا صحیح آت جو ہے صحیح کی جمع ہے ہاں جی صحیح جو ہے صحیح کی جمع ہے نا الگ لفظ ضمیر ہم کے معنی میں ہمارے کے معنی میں تو صحیح آتن صحیح الغل میں گناہ غلطی برائی ان معنوں میں دیا ہے یعنی صحیح جو ہے صحیح آت کے جمع ہیں اس کا معنی گناہ غلطی برائی کے معنی میں تو معنی کیا بن گیا وقہ رے ہمارے پروانگار ماں فرما بہ دے ان ہم سے سی آتینہ ہمارے گناہوں کو ہمارے غلطیوں کو ہماری برائی کو ہے ان تمام جو کو تاہیم کو تو ہم سے بستے اب دعوت میں جو ہے اس سے لفظ کفر ان پھر انّا صحیح آتینہ اس سے پہلے رب بنا نہیں آیا ہوا ہے تو بندہ کے یہاں پر ربنا کے لفظ اضافہ فرمایا چونکہ یہ دعا جو ایک اور دعا کا حصہ ہے اس کے شروع میں رب ہے لیکن اس کو دوسرا حصہ اس میں آیا ہے تو اس وجہ سے اس میں ربنا نہیں آیا تو آداب دعا میں سے تو بندہ نے رب بنا کے اضافہ کیا کہ آپ رب بنا کہہ کر کا پھر انّا سے آتے نہ پڑھیں کیونکہ رب بنا جو ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اسمال حصنا الفاظ کی صورت میں نہیں آیا گا کہ جو ہے معاف فرماش کے اندر انتا کی ضمیر مقدر ہے انت کی ضمیر سے مقدر ہے جس کا مخاطب اللہ تعالیٰ ہے جب آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں تو اگر آپ کی توجہ برا اللہ کی طرح ہو کر آپ نے کپڑ کے اندر جو ضمیر انتا ہے اس سے اللہ دل میں لا کر آپ پھر کب فر ان سیاتی نہ پڑیں پھر تو ایک اس اعظم آ اس کے اندر انتا کی شکل میں لیکن عام عوام غفلت کو جاس اسلام کے ذہنوں میں نہیں آتا لہذا لفظ ربنا اس کے شروع میں چونکہ آپ قرآن میں جتنی بھی دعائیں دیکھو اس کے شروع میں یا رب بنا ہے یا اللہ ہے ہاں جی رب یا اللہ یا کوئی اور اسمال حوصلہ ہیں اس کے بعد پھر اپنی حاجت اللہ سے طلب کیا اور یہ دعا کی آداب میں سے بھی ہیں کہ اللہ کے اسمال حصین اس کو ایک شروع میں دعا کے شروع میں ذکر کریں اور دعا کی قبولیت میں بھی ہاں جی اس کا بہت بڑا دخل ہے اور قرآن پاک میں ہمیں معلوم ہوتا ہے دعاؤں کے شروع میں ربانہ پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہے اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ کتنا پسند ہے اس کے اندر جو جامعیت ہے ہاں نی? تمام انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کے شروع میں اللہ نے ان را... کی شروع میں رب آیا ہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو بہتر جانتے ہیں پہچانتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام جب اپنی دعاؤں کے شروع میں سب رب بنا لاتے ہیں تو ہمیں بھی جو ہے اپنی دعاؤں کے شروع میں رب بنا اللہ اس طرح کے کل لانا ضروری تو ادھر وہ دعا یہ ایسا نہیں آیا تھا تو بندہ نے اضافہ کر کے بتایا رب بنا کفر پھر انا صحیح یعنی اے ہمارے رب یہ ہمارے مالک کے ہمارے پروندگار ہم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہم سے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہاں جی یہ معنی ہے اس مبارک دعا کا میں نے کہا یہ رب بنے اس دعا کے شروع میں ہے اس کی جو ہے وہ, وہ یہ بالت فران پاک کی یہ دعا کا فرنسنا اشہیت کے اندر ہے وہ آیت جو ہے سورۂ عال عمران عیدمرِ سو ترانوے ہے آیت یوں ہے ہم دعوت میں بے وضو کے بعد پڑ جانے والی دعاؤں میں سے یہ دعا ہے ربنا اننا ثمیینہ ای آن جی منا دنا دلیما یہ آیت ہاں جی فامن ربنا ظنو لنا ذنوبنا فر ان سیاحت رب دیکھو اس دعا میں یہ اسی دعا کا یہ آخری حصہ آیا ہوا ہے اس دعا میں ادھر صرف کفر اننا سیاتن ہیں پوری دعا رب بنا فاخ اللہ ظنو بنا وک فرانّ سیاتن ہے پھر و تو فنا ہے تین دعائیں اس سے بات کے اندر ہیں یعنی تو رب بنا فاخ اللہ ظنو بنا و کفر عنّہ سیاطن و تو وہ فنا مالا برار کے مطابق و کفر انّا جو ہے فاخ پر عطف ہے اور بھی اسی پر اطف ہے تو ان دونوں میں رب بنا نہیں لایا کیونکہ رب بنا لانا کے شروع میں ہے تو دوبارہ ہر جملے کے ساتھ ربنہ لانا ادب کے لحاظ سے ضروری نہیں ہے لیکن جب آپ وقفر پھر انّا کو الگ کر کے پڑھیں گے تو اس کے شروع میں جو ہے جو بنا پڑھنا چاہیے اس لیے بندہ کی نظر دعا میں یہ ربنہ کا لفظ ہے ظعفرما کیونکہ قرآن باغ میں یہ آیت بنا موجود ہے ہاں اتف ماتب کے لحاظ سے یہاں پر رب بنا آتا ہی ہے لیکن جو ابھی ہم نے جب کاٹ کے اللہ کیا تو بنا کو شرمِ ذکر کرنا چاہیے کوئی بھی دعای دعا, دعا کے آداب میں جا جنگ اس کے شرمے اللہ تعالیٰ کے اصمال ہوسنہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفار یا ستار کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے اصمال ہوسنہ اس کے صفات اس کو ابوان عظیم ناموں سے یاد کرنے کے بعد اس کے اسمال حوصلہ سے یاد کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرنا یہ آدابِ دعا میں سے تو انسان جو ہم یہاں پر دعا کرنا یہ ہمارے پاروندگاہ کا پھر انّیات نہ یہ اللہ ہمارے گناہوں کو بہ دے ہمارے سیاحت کو بہ دے تو زن گرامی جو انسان کو اپنی گناہ جو ہے ہمیشہ خود کو اللہ کے درگاہ میں ہمیشہ خود کو قصروار سمجھنا چاہے ہمیشہ خود کو گناہ سمجھنا چاہے جتنا انسان خود کو قصروار سمجھیں گے اللہ کے درگار میں شرمندہ محسوس کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے جتنا اللہ کی درگاہ میں ہمارے اندر شکست نفسی آئے گا دعا کی مرحلے میں تو اللہ تعالیٰ عجیزی آ جائے گا خضو آئے گا خوشو آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرماتے ہیں ہاں جی اور دعا کے آداب میں سے کہ ہم جتنی ہو سکے دعا کے اندر اپنے اندر عجیزی پیدا کریں ہاں جتنی عجیزی پیدا کر سکتے ہیں اور امیر کبیر صدی اللہ مدانیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے نیکی کے اندر بھی خوبی ہے اور برائی کے اندر بے خوبی ہے نیکی کے اندر خوبی ہے کہ آپ نیکی کو جتنا چھوٹا سمجھیں گے اللہ کے حضور میں اللہ اس کو بڑا کر کے اللہ آپ کو عجیب عظیم دے گا اور لیکن اگر آپ نے خود نیکی کو بڑا سمجھا تو اللہ اس کو چھوٹا کر دے گا اس کو, آپ کو کم کو کمزد عظر ملے گا کیونکہ اس کا مطلب ہے عجب پر شکار ہو گیا آپ اور جو کو سے شکار ہو جاتا ہے وہ نیکی ختم ہونے پہ ہے اس طرح فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں گناہ میں بھی ایک خاصیت ہے وہی گناہ کو آپ جتنا بڑا سمجھیں گے ہاں جی تو یہاں آپ کے اندر شرمندگی زیادہ آئے گا ہاں جی تو جتنا بڑا سمجھیں گے گناہ کو اتنا اللہ تعالیٰ کے بخشے سے آپ کے اندر آپ کے شامل حال ہوگا یہ گناہ کی خاصیت ہے جتنا بندہ گناہ کو عظیم سمجھیں گے بڑا سمجھیں گے تو اتنا آپ کے اندر شرمندگی زیادہ آئے گا جتنا شرمندگی زیادہ آئے گا اتنا جو آخر دعا, کی دعا جی جی سے کریں گے ہاں جی حضور قلب سے کریں گے اللہ سے بخش کی امیدوار ہو کر تو اللہ تعالی جب آپ گناہ کو آپ خود گناہ کو بڑا سمجھتے ہیں تو اللہ اس کو چھوٹا کرے گا اگر آپ نے گناہ کو چھوٹا سمجھا تو آپ اللہ کی نظر میں گناہ بڑا ہے کیوں اس لئے کہ گناہ کے مطلب کہ آپ نے اللہ کے کسی نہ کسی حکم کی نافرمانی کی ہے تو اللہ کی اس عظمت کو سامنے رکھ کر ہاں جی ہر گناہ بڑی ہے کوئی چھوٹی گناہ نہیں اللہ کی عظمت کو سامنے رکھیں گے کہ آپ نے جس ہستی کی مخالفت کی ہے وہ ہستی عظیم ہے کام والا چھوٹی ہے لیکن جو وہ ہستی عظیم ہے اس کی آپ نے ناقرمانی کیا ہے اس لحاظ سے ہر چھوٹی گناہ بڑی گناہ ہے اس لیے بہت سے بزرگوں نے کہا ہے ترکت کے کہ کوئی گناہ سگرہ نہیں ہے تمام گناہ کا گرا ہے کیوں اس لیے کہ آپ نے جس ذات کی ناقرمانی کی ہے وہ ذات بہت عظیم ہے اس کا حکم آپ نے نہیں مانا تو یہ لہٰذا جو ہے جس ذات کی آپ نے ناقرمانی کیا وہ اللہ جس کائنات کا رف ہے مالک ہے اس اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں آپ زن ہیں آپ غرق ہے ہاں جی اس کی بے شمار نعمتیں آپ کھا رہیں پھر اس کی نافرمانی کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے اور لہلائیوں فرماتے لہذا کوئی گناہ قبر نہ چکرا نہیں سب قبر ہے اللہ کے جس ذات کی آپ نے نافرمانی کی چونکہ وہ ذات بڑا ہے لہذا اس کی نافرمانی بڑی چیز ہوتی ہے ہاں جی تو لہذا انسان ہمیشہ دعا کے مقام پہ گناہوں سے معافی ماننے کے مقام پہ شرمندگی کا احسار کرتے ہوئے اگر ہو سکے تو آنکھوں سے چند قدرا آنسو بہیں تو سمجھو آپ کی دعا بما قبول ہو ہی گیا ہاں جی قبول ہو ہی گیا ابھی گناہ بخشہ گیا ہاں جی تو کوشش کریں جان کا میں ان دعاؤں کو پوری پوری توجہ سے پڑھنے کی حضور قلب سے پڑھنے کی کوشش کریں اللہ ہم سب کو ان دعاؤں کو آجیزی کے ساتھ پڑھنے کی اور نماز کو آجیزی کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ پڑھنے کی ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو توفیق عطا الما آمین رحمۃ